اللہ رحمان آج ہماری جو موضوعات عام چل رہے تھے اسے ذرا ہٹ کر ایک موضوع ہے اور وہ ہے اللہ جل شاہ کی محبت کا بیان پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالی کی محبت دل میں پہ پیدا ہو جائے وہ چیزیں جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں جو بندہ بہت ہی لگا بندھا مشکل کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے دنیا میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ دنیا کی میں جو دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کے اس کے تقاضے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر کسی کو کسی سے تعلق ہو اس تعلق کی وجہ سے بے شمار مشکلات یا وہ چیزیں جو عام اس پر مشکل سمجھی جاتی ہیں وہ آسان س... آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ محبت ہوتی مثلا کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کے لیے کوئی بھی وقت ہو اس وقت کے اوپر کسی بھی جگہ پر پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کیا چیز لے کر جاتی ہے چاہے وہ آدھی رات ہو چاہے وہ تپتی ہوئی دوپہر ہو چاہے وہ جیسے کیا یعنی وہ کیا چیز اس مشکل کو آسان کرتی ہے وہ محبت ہوتی ہے اصل میں بنیادی جو جذبہ موٹو جو پیچھے ہوتا ہے وہ محبت کا ہوتا ہے تو آپ سوچیں اگر دنیا کی عارضی اور چھوٹی موٹی اور کبھی صحیح اور کبھی غلط محبتیں اتنا اثر ڈال سکتی ہیں اتنا فرق ڈال سکتی ہیں تو اللہ جلّہ شانوں کی محبت سے یہ چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہوں گی ہمیں رات کو اٹھنا تحجد پڑھنا یا ذکر کرنا ہمارے لیے اگر ہم کوشش کریں بھی صحیح تو بہرحال ایک, ایک ڈیوٹی سی لگتی ہے جیسے بندہ کوئی ڈیوٹی کر اور جن لوگوں کو اللہ جل شاہوں سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور آپ اس کو کوئی مثال تو اچھی نہیں ہے مشابہت تو نہیں ہے اس کو لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی محبتوں سے کمپیر کریں تو دنیاوی محبتوں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ڈیوٹی نہیں لگ رہی ہوتی بلکہ وہ بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کو جی آج یہ سپیکر کا کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں دیکھو یار اس کو یہ بند ہے تو اس کے لیے اللہ چلیہ شاہن نے مطالبہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر کے انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے لوس اور سخت ہونی چاہیے زبردست قسم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہے کہ وہ مین الناس میتم من من اللہ کحب بلّہ کحب بلّہ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں یا ایسے طریقے سے محبت کرتے ہیں یا اس شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کرنی چاہیے جو محبت کی جو کیفیت اور محبت کا جو طریقہ اور جیسے وہ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ سے ہونی چاہیے وہ ایسی محبت اوروں کے ساتھ تو کہا یہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسی ہیں لیکن وہ لدین اشد حب اللہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ان کی جو پکی اور شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ چل شانوں کے لیے ہوتی کس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے آئے تو اور ہے پرانے پاک کی اور اس آیت میں تو اللہ جلِّ شانو نے چیزیں گنوائی ہیں محبت کے مراکز گنوائے ہیں اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ تم گویا کہ یہ طے کرو کہ تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے یا تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے اور اگر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور اللہ سے اس کے رسول سے اور تیسری چیز ساتھ جوڑی ہے اس کے رستے میں جہاد سے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ جل شاہ نو کی آزمائشیں یت ہے کہ قل انکان آبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان سے کہیے ان لوگوں سے کہیے کہ انکان آبا حکم اگر تمہارے باپ وہ ابنا اور تمہاری اولاد بیٹے وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں وہ عشیرتکم اور تمہارا خاندان وہ اموال انک طرف اور تمہارے مال جو تم نے حاصل کیے ہیں وہ تجارت ان تخشو اور تمہارا وہ بزنس جس میں کسی قسم کے بھی نقصان سے تم ڈرتے ہو وہ مساقین و نہا اور تمہارے وہ کوٹھیاں اور تمہارے گھر جس میں جس سے تمہیں بہت زیادہ تعلق ہے جب لوگ بنواتے ہیں نا گھر تو بڑا شوق سے بنواتے ہیں تو پھر بڑے شوق سے اس میں رہتے بھی ہیں تو اس کے مساکین و تردونا تمہاری وہ کوٹیاں تمہارے وہ گھر جس میں تم بڑے شوق سے رہتے ہو یا بڑے ذوق کے علیہ کو من اللہ و رسولی ہی و جہاد فی صبیل اگر یہ تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو تو پھر تمہیں کیا تو کس چیز کا انتظار کرو گے تم لوگ الیکم کو اللہ و رسول فطرب پھر انتظار کرو حت یہ اللہ تک اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے تمہارے پاس جائے تمہارے دل کوم الفاصین اور اللہ جلشان فساق کو فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے چیزیں گن آپ کیا ہے باپ کہا ہے ابا اور پھر ابنا بیٹے کا ہے اخوان بھائی کا ہے ازواج کا ہے وہ کنبا برادری کا ہے وہ اموان اخترفتمہ مال وہ تجارت ان تقشور سادہ تجارت ساٹھ ساتھ اور آٹھویں چیز وہ مساکن و تردون گھر اور بنگلے اور کوٹیاں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا قرآن کہ ان آٹھ چیزوں کی محبت اگر اللہ کی محبت پر اور اس کے رسول کی محبت پر اور اس کے رستے میں جہاد جہاد کا ذکر کیوں کیا نماز کا نہیں کیا حج کا نہیں کیا روزے کا نہیں کیا زکوٰۃ کا نہیں کیا کسی اور عمل کا نہیں کیا ایمان کا نہیں کیا اعمال میں سے سب سے نف سے انسانی پر شاخ چیز فی سب اللہ وہ کیسے کہ دیکھیں نماز میں اللہ جانو انسان سے سمجھے کہ سجدہ مانگتے ہیں کہ مجھے سجدہ کرو میرے سامنے کھڑے ہو میرے سامنے پیشانی ٹیکو روزے میں اللہ جل و انسان سے بھوک پیاس کا اور کچھ اپنی خواہشات کی قربانی کا مطالبہ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ انسان سے پیسے کا مطالبہ فرماتے ہیں حج میں اللہ تعالیٰ انسان سے سفر کرنے کا اور اس کی مشقت برداشت کرنے کا مطالبہ فرماتے ہیں لیکن جہاد میں اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے سر کا مطالبہ کرے کہ اب تمہیں تمہارا سر دینا ہے تو سب سے مشکل جو آدمی یعنی سوچیں ذرا کہ نماز ہے اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا پیشانی کو ٹیک دینا جو آدمی مسلمان ہو کر اس کے لیے آسانی سے تیار نہ ہو اور جو آدمی جو ہے روزہ ہے دس بارہ گھنٹے تک کچھ چیزوں سے رک جانا جو اس کے لیے آسانی سے تیار نہ ہو اس سے اگر یہ مطالبہ ہو جائے کہ اپنی گردن کٹواؤ اور اللہ کے رستے کے اندر تم اس کے لیے تیار تو ظاہر بات ہے آزمائش تو بڑی سخت ہے اور یعنی کہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے سب سے بڑا امتحان ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ فرض ہو جاتا ہے اس کو نفیر عام کہتے ہیں جہاد کی قسم ہوتی ہے جب جہاد فرض ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جب اولاد کو والدین سے اجازت لینے کی اجازت نہیں ضرورت نہیں ہے بیوی بی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اور غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے خیر وہ اس کی اپنی تفصیل اور مقیم صورتوں میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ نے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ چونکہ ایمان کا امتحان اگر اس امتحان میں انسان پاس نہ ہو تو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں یہ جو کائنات کے اندر آپ کو جتنی چیزیں ہوتی بھی نظر آتی ہیں یہ اصل میں یہ محبت کے ہی مظاہر ہوتے ہیں دنیا کے اندر یہ جو لوگ ایجادات کرتے ہیں یہ جو لوگ دنیا میں جو بھی ایک خاص چیز وجود کے اندر آتی ہے اس کی پشت پر اگر آپ غور کریں گے تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ ساری محبتیں جو دنیا میں آپ کو بٹی بھی نظر آ رہی ہیں بکھری بھی نظر آ رہی ہیں یہ اللہ جل شانوں کی محبت کی گویا کہ اس کے ایک جھلک ہے اور اس کی ایک پرچھائی ہے اس کی ایک تجلی ہے اللہ جل شانوں سے جب لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے تو گویا کہ پورے کے پورے دین کے اوپر چلنا ان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے اچھا ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے آ... صحیح معنی کے اندر کہ ہمیں اللہ جل شانو سے واقعی محبت ہے یا نہیں اگر ہے کتنی اور ہم سمجھ کتنی رہے ہیں ہر چیز کی کچھ آثار اور علامتیں ہوتی ہیں اللہ جل شان سے محبت کے بھی کچھ آثار اور علامتیں ہوتی ہیں ان وہ آثار اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اگر وہ آثار ہمارے اندر نہ پائے جائیں تو پھر ہمیں اپنے دعوے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس دعوے کو حقیقت بنانے کی ضرورت ہے حضرت نے ایمانی صفات میں جو آثار لکھے اس میں پہلی چیز یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے ذکر کرنے کی موقع موقع کی دعائیں پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ایک ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی لگے گی اور ایک معمولی سی بات لگے گی لیکن اگر آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو وہ آپ کے بہت بڑے بڑے کام کر دے گی وہ چیز ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک منٹ کی ہو بے شک لیکن توجہ کر تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو وہ چیز اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ اس کا کار بس آپ کوئی کام کرنے لگے بالکل چھوٹا آپ صبح اٹھ کر سحری کر کے نماز پڑھ کے یہاں آنے لگے تو پندرہ بیس پچیس سیکنڈ بھی آپ کے نہیں لگے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہیں کہ یا اللہ میں البرحان جا رہا ہوں اپنے کورس کے لیے تو میرے لیے آسان گرتا ہے اور یہاں سے اٹھ کر آپ گھر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں گھر جا رہا ہوں مجھے عافیت سے پہنچا دے پھر آپ کہیں اپنے دفتر جا رہے ہیں یا اللہ میں اپنے دفتر جا رہا ہوں میرے لیے اس میں اس جانے میں اور وہاں کاموں میں برکت ڈال دے آسانی ڈال دے تھوڑا ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا آپ اس کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر یہ ہماری عادت بن جائے غیر معمولی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو اگر یہ عادت بن جائے تو یوں سمجھے کہ آپ کا چوبیس گھنٹے کے دل اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گا چوبیس گھنٹے کو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ادب سے لینا اور جب ہم کہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالی اللہ جل جلالو اللہ رب العزت تو یہ سارے نام جس کے اللہ کے نام کے ساتھ ہم ادب کے ساتھ اس کو لیں تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا اور اپنی تمام امیدیں توقعات خوف ڈر امید محبت ہر چیز کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا یہ ذہن کے اندر رہنا کہ جو کچھ ہوگا تو وہیں سے ہوگا اور ساری چیزیں اللہ جل شاہوں کے اختیاروں سے کنٹرول کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اب یہ تو ہو گئی محبت کی پھر جو ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی بات بھی مانتا دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس بندے سے کہلوائی جائے جس کے ساتھ اس کو تعلق ہے گھروں کے اندر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ عام طور پہ چھوٹے بچے سے والدین کے تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تو جب ان بڑے بہن بھائیوں نے بھی کچھ منوانا ہو تو وہ اپنی مشترک سی بات جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو کہہ کہتے ہیں کہ تم کہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے سے بات تو سب کا مطالبہ تو سب کا ہوتا ہے لیکن شاید اس کے کہنے سے وہ ذرا زیادہ مانی جائے گی تو اسی طرح انسان بات مانتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہے تو اللہ چلّہ شاہ کے حکامات کو مانے امبیال صلاحت نے جیسے بتایا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دشمن ہے ان سے انسان بیزار ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کون لوگ ہیں اللہ کے دشمن ظاہر بات ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے میں جو اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کریں اللہ کے دین کا مقابلہ کریں وہ اللہ کے دشمن تو اللہ کے دشمنوں سے بیزاری ہونی چاہیے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے اس, اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا وزن اللہ کے دشمنوں کے پلڑے کے اندر آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن ادب اللہ کون ہے شیطان اللہ کا دشمن پھر دین اسلام جو اللہ کا دین ہے ان دین عند اللہ اسلام دین اسلام اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں آپ کو جو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں جو اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہوں جو اسلام کا مقابلہ کر رہے ہوں جو اسلام کے ساتھ نفرت و عداوت رکھتے ہوں یہ اللہ کے دشمن ہیں ان سے بیزار ہونا دنیا کے اندر بیزار رہنا ان سے بری رہنا ان سے دور رہنا اور یہ دنیا میں ہمیشہ یہ واضح ہو کہ ہم ہمارا وزن ان کے پلڑے میں نہیں ہے یہ دنیا کے اندر ضروری ہے تب ہی آخرت کے اندر ہم ان سے الگ ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہم ان کے اندر گھلے ملے رہیں انہی جیسے رہیں اور آخرت میں ہم کہیں نہیں اللہ ہم ان میں تو نہیں تھے تو جن کے ساتھ دنیا المر من احب جس سے محبت ہوگی دنیا میں جس کے ساتھ انسان دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا اس کو بدلنے کی نیت سے اس کو چینج کرنے کی نیت سے دعوت کی نیت سے یہ الگ چیز ہے ایک ہوتا ہے تعلق انہیں جیسا ہو کر رہنا بغیر کسی دعوت اور پیغام کے خیال کے بس آپ کے آپ سمجھ جیسے وہ ہیں ویسے ہم ان دونوں نوعیتوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے تو اس دوسری نیت کے اندر اگر دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بریو ذمہ نہیں رہے گا تو آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو ان سے الگ قرار دینا اس کے لیے بڑا مشکل ہو اسی طرح ایک محبت کی علامت یہ بھی ہے چھٹی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرے آسمان میں زمین میں اس کو دیکھے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اس کی حکمتوں کو اس کی قوت کو اس کی طاقت کو اس کی تخلیق کو اس کی طرف وہ سوچے انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا ان سے محبت رکھنا یہ بھی اللہ کی محبت کی فرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو وہ پچھلی کتابیں تو محرف بھی ہو گئی ہیں ان کا سارا پیغام سمٹ کے قرآن میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ رکھنا اور دسویں علامت یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے اس کا مطلب پتہ نہیں آپ کو پتا یا نہیں پتہ شعائر اللہ ال دین کے شعائر شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منصوب ہیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے مثلا مسجد کس کی ہوتی اللہ کی تو مسجد شعائر اللہ میں سے بیت اللہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کتاب اللہ قرآن رسول اللہ رمضان کو کہتے ہیں شہر اللہ اللہ کا مہینہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف منصوب ہیں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہوں ان کے ساتھ انسان کا ان کی عظمت کا دل میں ہونا قرآن نے کیا کہا وہ عالم شاعر اللہ فعینا منتقل قلوب کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم کا مطلب ہوتا ہے دل میں اس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں کسی چیز کی عظمت کا احساس ہو کہ یہ بڑی چیز ہے یہ مقدس چیز ہے قرآن کہتا ہے فَإنَّهَا من نہا منتقلقلوب اس کی وجہ یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ جل شانوں کا تقوی ہے تقوی محبت کی وہ ہے نا کیا کہنا چاہیے شکل ہے تو دلوں کے تقوے کی وجہ سے دلوں میں اللہ چل شانوں کی محبت کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے یہ لوگ سب تمام شاعر کی کیا کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اور آپ دیکھیں جب دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق نکلتا ہے تو انہی شاعر اللہ کی انسان توہین کر رہا ہوتا ہے آپ ملحدین کی گفتگو دیکھیں تو ساری شاعر اللہ کی توہین پر مبنی ہوتی ہے مسجد کی بھی توہین کریں گے انبیاء کی بھی توہین کریں گے قرآن کی بھی توہین کریں گے بیت اللہ کی بھی توہین کریں گے ان کی ساری چیزیں توہین پر اس کی بنیاد ہوگی وجہ کیا ہے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت پیدا ہوتی جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہوتا یہ تو پہلا درجہ ہوتا پھر یہ حضرات صوفیہ کے ہاں خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس خیال سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ایک غیر معمولی تعلق اور محبت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ ساری مخلوق سے ہوتی ہے مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے اور جو مسلمان نہیں ہوتے ان سے بھی ہمدردی کی بنیاد آپ نے دیکھا نا صوفیہ کے ہاں ایک خاص قسم کی محبت کا ماحول ہوتا ہے ان کے پاس ہر مذہب کے لوگ بھی آتے ہندوستان میں جو صوفیہ تشریف لائے تھے تو ہندوستان میں تو مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے. ان کے پاس ہندوؤں کی بدھوں کی سکھوں کی عام درفت یہ اتنے یعنی محبت والے لوگ تھے اور لوگوں سے تعلق کی بنیاد ان کی یہ ہوتی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ چل شاہ اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے تعلق ہے جو اس کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک چیز میں سارے لوگ شریک ہیں ایک ایک بات میں اور وہ چیز کیا ہے اللہ کی مخلوق ہونے میں اللہ کا بندہ ہونے میں یہ الگ بات ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کفر پہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں لیکن بندہ وہ اللہ کا ہے اسی لیے باوجود کافر ہونے کے ہر انسان کے کچھ حقوق دوسرے انسانوں پر عائد ہوتے مسئلہ یہ کہ اس کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف دور کرے شرع حکم یہی ہے اگر آپ کو کوئی بندہ پیاسا نظر آئے پیاسا ہو تو شرع حکم کیا ہے کیا آپ اس کو پانی دینے سے پہلے اس کا مذہب پوچھیں گے है? نہیں پوچھیں گے کیا ہے کہ اس کو پانی, انسان پلاؤ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ کپڑے پورے نہیں कपड़े اس کو کپڑے پہناؤ سردی سے ٹھٹر رہا ہے اس کو سردی کپڑے دو گرمی کے اندر ہے اس کو چھاؤں دو ان ساری چیزوں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر پہلے دیکھو صحیح کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں بلکہ ان میں تو ان چیزوں میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ انسان ہونا ضروری جانوروں پر بھی اس شفقت اور اس محبت کی ضرورت ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس میں پھر یہ مسلمانوں سے وہ دوہرا تعلق ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بھی ہے کافر تو حضور کو نہیں مانتا لیکن مسلمان تو مانتا ہے تو مسلمان کے ساتھ ان دو جہتوں سے تعلق ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے کہ حضور کا امتی بھی ہے حضور کو ماننے والا امتی ہے. اور عام بندے کے ساتھ دوسرے بندے سے جو مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ کا بندہ تو ہے اللہ کی مخلوق تو ہے اس کے ساتھ اس اعتبار جب دل میں یہ تعلق اور محبت ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ دین کا پیغام ان کو دیتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا وہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں قبول بھی کرتے ہیں ہندوستان کے ایک عالم مجھے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں آج بھی فجر کی نماز کے بعد ہندو عورتیں اپنے بچے گودوں کے اندر اپنے بیمار بچے لے کر کھڑی ہوتی ہیں مسجدوں کے باہر ہندو اور سکھ عورتیں اور وہ نمازیوں سے دم کرواتی کہ میرا بچہ بیمار ہے اس پہ دم کرتا تو اب سوچیں آپ نمازی سے مسجد کے باہر آتی اور نمازی کا ان کو پتہ ہے یہ قرآن پڑھ کے پھونکے گا تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ, وہ, وہ یہ صدیوں پہلے کی وہ صوفیاء کے پاس یہ لوگ آیا کرتے تھے خواجہ محدین جشتی اجمیری کے پاس اور قطب الدین بختیار کاکی کے پاس اور اس طرح حضرت مجد الفسانی کے پاس ان حضرات کے پاس یہ سب لوگ اپنے مذہب اور عقیدے سے قطع نظر سارے آتے تھے اور یہ لوگ سب پر شفقت کرتے تھے سب کے ساتھ محبت کر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اصل میں فرا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کشش رکھی دو تین دن پہلے مجھے فیس بک کے اوپر ایک میسیج آیا کوئی رتیش کمار کوئی ہندو نوجوان اسے مجھے کہا کہ مجھے آپ کی پگڑی اور داڑھی بہت اچھی لگتی سلام کے ارنام میں نے پڑھا ہے اور وہ میری فرینڈ لسٹ کے اندر بھی میں نے پھر اس کو ریکویسٹ بھیجی فرینڈ نے تو کہا کہ مجھے بڑی آپ کی پہلے لکھا کہ پگڑی بہت اچھی لگتی پھر لکھا تو پھر بھی اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا دیکھے یہ چیزیں اصل میں سنت کی ایک کشش کوئی آدمی بھی سنت پر دینے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہندو ہے بیس سال کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے میں نے پھر اس سے پوچھا تم کو کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ بیس سال میری عمر تو جس طرح اس ظاہری سنت کے اندر ایک کشش ہے اگر باطنی طور پر ہم لوگ اخلاق اور عادات کے اندر یہ چیزیں لے آئے تو اس کے اندر بھی اس سے زیادہ بڑی کشش ہے اور وہی کشش باعث بنی ہے دین پھیلنے کا ہمیشہ دین اسی سے پھیلا ہم بیٹھ جائیں لیکچر چل رہا ہے جا. بیانات کرنے سے بھاشن دینے سے اس سے نہیں ہوتے یہ کل کیفیات پر ہوتا اگر آپ کے دل میں سامنے والے بندے کے لیے محبت ہے آپ کو اس سے ہمدردی ہے اس کی آخرت کا آپ کو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ غم ہو گئے خدا نا خاصہ یہ بیچارہ دنیا سے ایسے چلا گیا بغیر قلبے کے تو کیا ہوگا اس کا اس پر آپ نے ایک غیر معمولی استراب بے چینی اور گڑھن جس طرح ایک بے چین آدمی ہوتی ہے وہ اگلے بندے پر لازمی اثر ہے اور لازمََ اگر کوئی دائی دین کا دائی دین کی جانب بلانے والا ان اوصاف اور ان کیفیات سے خالی ہے تو خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں لگتا آپ دیتے رہیں دنیا میں کتنے ایسے خطبہ ہیں خطیب فصیح و بلیغ مقررین کہ ان کی ساری زندگی میں کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا اور جن لوگوں کے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے ہیں آپ دیکھیں تو بعض اوقات وہ کوئی ایک مرتب جملہ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتے ہیں لیکن اسی ٹوٹی پھوٹی گفتگو سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا اور خطیب صاحب کی ایسی ساحرانہ گفتگو سے اور بڑی لچھ دار گفتگو سے اور بڑی فسی و بری گفتگو سے کسی کا دل نہیں پلٹتا بسا کا تو اللہ جل شاہوں کی محبت جب دل میں آتی ہے تو دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کم سے کم خلاصہ ایک یہ کہ اللہ کی محبت میں اللہ چل شاہوں کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر کرنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اللہ شانوں کے ساتھ مناجات مناجات آپ سمجھتے ہیں سو مناجات مناجات منا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اور جس حال میں رکھا ہوا ہے اور جس طرح اس کے اوپر راضی رہنا تو کہتے ہیں راضی برضا انسان پہ حادثات بھی آ جاتے ہیں اور مشکلات بھی آ جاتی اس ساری صورتحال کے اندر وہ اللہ جل شاہ سے راضی ہو کہ اللہ تو چونکہ میرے ساتھ انتہائی محبت کرتا ہے اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی اور ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ کہ اللہ جل شاہ کے ساتھ منصوب چیزوں کی عظمت کا دل میں ہونا اب مسجد میں آپ جائیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے دایاں پاؤں رکھیں دعا پڑھیں چپ رہیں باتیں نہ کریں دو رکع تحیت المسجد پڑھیں کیا مطلب ہے کہ اس مسجد میں آنے کا شکرانہ کہ اللہ مجھے دورے اپنے گھر کے اندر داخلے کی اجازت دے دیكھ لیں آپ ادھر یہ جو اس گلی کے اندر گھر ہے آپ کسی بھی گھر میں گھس سکتے جب تک ان کی طرف سے آپ کو دعوت نہ ہو یا اجازت نہ آپ نہیں جا سکتے کسی عام آدمی کے گھر میں آپ نہیں گھس سکتے اللہ کے گھر میں ہم کیسے دن دناتے ہوئے گھس جاتے ہیں تو اس پر جا کر دو رکعت پڑھنا کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت تو یہ دوسری چیز ہے کہ تمام شاعر کے ساتھ کیا ہونا ایک تعلق ہونا اس میں انبیاء علی و صلاحت ان کے ارشادات ان کی باتیں ان کی سیرت ان کی سنت تیسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس بنیاد پر تعلق اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ایسا عجیب تعلق ہے کہ اللہ جانو اپنے لوگ اپنے بندے کی برائی سننا بالکل پسند نہیں کرتے غیبت پہ پابندی ہے یا نہیں کہ کسی میرے بندے کے بارے میں بری بات نہیں کرو چاہے بے شک اس میں ہو وہ برائی ایک بندے میں برائی ہے مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی عدم موجودگی کے اندر اس پہ تبصرہ کروں ایک اللہ چال شانو کو اپنے بندے کی پردہ دری کتنی بری لگتی کہ اگر آپ کو کسی بندے کا عیب معلوم ہو جائے اس کا راز معلوم ہو جائے اگر آپ نے اس کا ذکر کسی اور سے کر دیا تو یہ پردہ دری ہے یعنی آپ نے اس کا پردہ فاش کر دیا اللہ چل شان فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دوں گا گھر بیٹھے رسوا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ رسوائی کا معاملہ کیسے ہوگا یہ نہیں کہ یہ باہر جا کر اس نے کوئی بہت زیادہ غلط کام کیے تب جا کر یہ رسوا ہوگا اپنے گھر بیٹھ کر بھی رسوا ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں کا پردہ اٹھائے گا میں اس کا پردہ اٹھا دوں گا. یہ کیا ہے مسئلہ اب ایک بندے نے برائی کیا ہے کی. لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غیرت کرتے جس طرح دیکھیں آپ ایک, ایک آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں ایک بچے کے اندر برائی ہو یا وہ غلط کام کر لے اس کی ماں کیا اس برائی کا تذکرہ کسی اور سے سننا پسند کرتی مائیں گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کتنی ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی اور ڈانٹے تو ان کو برا لگتا ہی نہیں لگتا خود شاید اس سے بھی زیادہ برا بھلا کہہ دے لیکن کوئی اور بندہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت تو اللہ جل شاہ کو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی مخلوق کا اس کے بندوں کا ایک خاص مقام دل میں پیدا ہوگی. یہ احساس آپ کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے اور اس کا بھی خالق ہے یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے یعنی ان لوگوں کا جو معاشرے کے جو نگلیکٹڈ طبقات ہوتے ہیں ہمارا رویہ بدل جائے گی ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ چل شانوں کو اس کے ساتھ تعلق ہے اور میرا اس کو ہلکا دیکھنا خدا نا خاصہ یا اس کو گھٹیا سمجھنا یہ اللہ جل شہنوں کے نزدیک انتہائی سخت ترین بات اور یہ اللہ تعالی کی خدائی کو چیلنج کرنے والی بات کہ اللہ کا ایک بندہ ہو ٹھیک ہے ڈیوٹیز اسائنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کام پہ لگایا ہوا کسی کسی کا خود ہی قرآن نے فرمائے کہ میں تم لوگوں کی معیشت کے اندر اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام کر سکو دیکھیں اگر سب لوگ ایک برابر ایک ہی درجے کے اوپر ہوتے ہیں. کوئی کام نہ کرتا کسی کے کوئی کیوں کھیت بوتا اور کوئی کیوں دکان لگاتا اور کوئی کیوں فیکٹری بناتا کیونکہ ہر ایک جیسے درجے پر یہ تو چیز رکھی تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں تو یہ تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ مخلوق کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق انسان کے دل میں ہوگا جو خالے سے تن اللہ کے لیے ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اس کا اثر ان تین اللہ تعالیٰ کی محبت کے ان تین اص... چیزوں کا اثر براہ راست انسان کے دین پر پڑتا اور اس کا دین خالص ہوتا چلا جاتا ابھی تو خدا جانے ہم دین کے نام سے جن چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی دینداری ہوتی ہے اور کتنی چیزیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کسی واقعتاً کام کی ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیسے ہوگی دو تین باتیں سے بتا کر بات ختم کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اہل محبت کے ساتھ بیٹھنے سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پہلے سے ہو محبت ایک کیا کہتے ہیں اس کو جس کو عربی کے اندر اس کو متعدی کہتے ہیں اردو بھی کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگنے والی چیز ایک سے دوسرے تک جانے والی اس میں انگریزی نے کیا کہہ ملٹی م... پلائی نہیں کہہ رہا ہے انٹروڈیکشن ہاں یعنی ایسی چیز یہ جس طرح یہ جو بعض امراض نہیں ہوتے جن کو متعدی امراض کہتے ہیں متعدی امراض کا مطلب ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتے ہیں یعنی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسرے تک جا سکے اس کو عربی اردو متعدی کہتے ہیں تو محبت اور نفرت یا عداوت یہ دونوں متعدی جذبات ہیں اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوگی نا تو وہ محبت آپ کے دل سے شرایت کرتی ہوئی اس کے دل تک جائے گی اور اگر آپ کے دل میں کسی کے نفرت ہوگی بخس ہوگا عداوت ہوگی تو یہ کیفیت سرایت کرتی ہوئی اس کے دل تک بھی جائے گی ادھر بھی ایسے ہی جذبات پیدا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی تو یہ چیز پھیلتی ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی اہل محبت کے ساتھ جس کو اللہ سے محبت ہو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے اس کی مجلس میں یا رہیں گے اس کے پاس اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کی طرف آئے گی اس کے ساتھ رہنے سے آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ایک کام تو یہ کرنا چاہیے دوسرا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اہل محبت جن کاموں کو کرتے ہیں میں نے بتایا محبت کی علامات ہوتی ہیں آثار ہوتی ہیں ان پر جو محبت کی علامات اور آثار آپ کو نظر آئیں کہ وہ یہی کام کرتے ہیں ان کاموں کو وہ تو بڑے شوق اور جذبے اور لگن اور عشق کی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں ہم ان کی نقل کرتے ہوئے ان کاموں کو کریں بتکلف کریں یعنی لگے بندے بے شک کریں شروع کے اندر لیکن وہ کرتے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمیں بھی وہ علی کیفیات بھی اس میں نصیب ہو جائیں گے آپ کو پتہ شعرا کیا کہتے ہیں کہ شاعری کیسے کرنی چاہیے شعرا نے لکھا ہے کہ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو شاعری ویسے تو ایک خد سا ملکہ ہے صلاحیت ہے لیکن اگر آپ اساتذہ شعرا میں کچھ لوگ ہیں جن کو اساتذہ کہا جاتا ہے اساتذہ شعرا اگر آپ اساتذہ شعرا کے کچھ کلام کو زبانی یاد کر لیں تو اس زبانی یاد کرنے کی وجہ سے آپ کو شعر کے اوزان اور بحر اور ردیف اور کافیہ جو شعر کی اصناف ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک موضونیت آپ کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی شعر اوروں کے یاد کیے ہیں آپ نے لیکن ایک موضونیت آپ کے کلام میں آ جائے گی اب جب آپ خود شعر کہیں گے تو وہ وزن سے گراوا نہیں ہوگا تو پہلے آپ نے یاد اوروں کی چیز کی ہے بتکلو لو لیکن اب آپ اس کے مطابق انہیں کیونکہ شعر کے متین اوزان ہیں شعر جب ان مخصوص اوزان کے اوپر آتا ہے تو اس کو شعر کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے جو بھی کہہ دیا تو اس کو شعر کہا جائے گا شعر کے اپنے مخصوص سانچے ہیں اپنے مخصوص سٹرکچر ہے اس سٹرکچر پر آئے گا تو شعر کہلائے گا تو بڑے شعراء نے لکھا ہے کہ آپ جو اساتذہ قسم کے جن کا بڑا ہی جسے کہ کلاسیکل قسم کا کلام ہو, اس کو آپ یاد کر لیں تو پھر آپ کے کلام کے اندر موضونیت آ جائے گی جیسے شعر میں ایسا ہوتا ہے انسانی طبیعت پر بھی ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی طبیعت بنانا چاہیں ارے ویسے آپ کو ویسے بتاتا ہوں آپ دیکھیں جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں نشے کرتے ہیں چرس پیتے ہیں کچھ اور سگریٹ پیتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان چیزوں کی طبیعت بن جاتی ہے نہیں بن جاتی دنیا میں سارے نشے سو فیصد جو نشے لوگوں میں آتے ہیں صحبت کی وجہ سے آتے گھر بیٹھے کوئی نشہ ہی نہیں بنتا سگریٹ پینے کا شوق سگریٹ والوں کی صحبت میں ہوتا چرس پینے کا شوق چرس والوں کی صحبت میں ہوتا ہے شراب پینے کا شوق شرابیوں کے پاس بیٹھ کر ہوتا ہے تو جیسے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے ایسے ہی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس لیے محبت کے اندر ایک تو یہ کرنا کہ کسی صاحب دل سے کسی محبت والے سے تعلق پیدا کرنا اور دوسرا یہ کہ محبت والے جن کاموں کو کرتے ہیں وہ بڑی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں ہم ان کی نقل کے اندر ان کاموں کو کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ آہستہ, آہستہ ہمارے دلبی اللہ چل شانوں کی محبت آ جائے گی اور جب جس وقت اللہ کی محبت آ گئی تو سمجھیں کہ سارے مسئلے ختم حل ہو گئے پورا دین آپ کے لیے چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اپنی طبیعت پر انسان چل رہا دین طبیعت ہی انسان کی طبیعت کا سانچہ ہی بدل جاتا ہے ہر چیز کا زاویہ نگاہ ہی انسان کا بدل جاتا ہے اللہ جلشان ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اس کے لیے جو اسباب اور جو طریقے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وا خرد الحمد